جن دنوں سے بالیات اور اس کی سے اس سلسلہ جاری کیا اللہ اس سلسلے کی ایک کڑی ماں کی بال جبریل یہ ایک نرم کی شرح کرتا ہوں اللہ تعالی اس نظم کا خلاصہ غرض و غائب اتنا ہی ہے کہ علامہ فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے ہیں فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے ہیں علامہ اس نظم شروع کرنے سے پہلے اتنا کروں کے ایک فخر خانقاہی ہے جس طرح کے علامہ تقسیم فرماتے ہیں فخر کی ایک فخر خانقاہی ہے اور ایک فخر سلطانی ہے سلطانی آ, آ. اقبال دوسرے کے حامی ہے پہلے کے نہیں پہلے کے شدید مخالف خان خانقاہی کے شدید مخالف فکرے خانقاہی کی جگہ جگہ مذمت کرتے ہیں خان خانقاہی سے مراد صرف خانقاہ اور اپنے آستانے پر بیٹھ کر یا کسی چلہ گاہ میں بیٹھ کر چلے میں مصروف رہنا اپنے آپ کی محض اصلاح میں مصروف رہنا ذکر الہی یاد الہی میں مصروف رہنا تحجد اور نماز میں مصروف رہنا عبادت میں مصروف رہنا مگر کفر اور باطل کے خلاف نہ سوچنا کفر اور باطل کی مخالفت پر زور نہ دینا کفر و باطل کو ختم کر کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اور اسلام کے نظام کے بارے میں نہ سوچنا اس کے بارے میں اس نظام اسلام کے متعلق عملی قدم نہ اٹھانا صرف ذکر و فکر میں مصروف رہنا اقبال نے اس کو خان کا ہی فخر کہا ہے اس کا شدید مخالف ہے یہ راہبانیت کے ساتھ مشابت رکھتا ہے عیسائی پات عیسائیوں کے جو راہب ہوتے تھے وہ ایسے ہی درویش بن کر رہتے تھے سمجھ نہیں آئی لیکن ایک فقر سلطانی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر سلطانی صحابہ میں پیدا کیا کیا مطلب تارک الدنیا بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے عاشق بن جاؤ طلبگار بن جاؤ اور بن کر دنیا کو ہدایت کا پیغام دو اور نظام اسلام کو دنیا پر غالب سبحان اللہ یعنی ایک ہے خالی اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا دوسرا ہے لوگوں کی ہدایت کو سبحان اللہ دنیا کو کفر دنیا کو کفر اور شرنگیزی سے فساد جیتنے سے پاک کرنے کی سبحان اللہ تو میں نے بات کیا علامہ اقبال جو ہیں وہ صحابہ کرام والے فقر کی بات کرتے ہیں اور ان درویشوں کے فقر کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور کی باطل اور تاحوتی شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے رہے بال فرماتے ہیں فخر کے کا جو کے جو سی سپاہ فقر ہے نیروں کمیر فقر ہے شاہوں کا شاہ کیا ہیں جب آدمی اللہ تعالی کا صحیح فقیر بنتا ہے نا تو پھر وہ شان دکھاتا دکھتا ہے. ہےج و شری سپا تاج بھی اس کے سر پر ہوتا ہے تخت بھی اسی کا ہوتا ہے اور خدا کی فوج بھی اسی کی ہوتی کی ہے آ کیا مطلب کہ جو فخر نبی پاک نے دیا ہے نا اس کا پیغام یہ ہے کہ بادشاہی لے فقیر یہ نہ کہنا کہ ہم دنیا سے تعلق نہیں رکھتے نہیں ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دل میرے ساتھ لگاؤ اور دنیا کو دنیا سے چھڑا کر میرے ساتھ لگاؤ سمجھ آئی اس طرح کا درویش نہیں بننا کہ دنیا کو دنیا کے حال پر چھوڑ دو ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے نا آک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو راہب نہیں بننے دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں بیاہ کرتا ہوں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں اس کے حقوق واجبات ادا کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگل میں نکلنے کا سبق نہیں دیا کوفھر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے سے ان کا دل دنیا سے ٹوٹ گیا مالک کے ساتھ لگ گیا جو تنہائی میں مقصود تھا تنہائی میں وہ ان کو کھدائی میں مل گیا تنہائی <تصفح> میں مقصود ہے وہ تب تیل اللہ کی طرف کٹ جائیے اپنے دل کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ اللہ تعالی کے ساتھ لگائیے صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر کرم فرمائی کہ صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کو دنیا میں رہ کر دنیا سے کاٹ لیا اپنے دین حق کی وجہ سے کیونکہ ان کا دین باطل اور کفر کی مخالفت کا پیغام تھا جب مخالفت کا پیغام تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باطل اور کفر کی طاقت کے ساتھ ہر وقت مصیبت سے خالی نئی نئی ان آئیں انہوں نے برداشت کی دل ہر طرف سے کٹ گیا رشتہ دار برادریاں ٹوٹ گئی جب ٹوٹ گئی ایک نئی برادری اللہ کی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تیار ہو گئی تو صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو چلوں میں حاصل ہوتا ہے چلو چلوں میں اور چلہ کشی میں حاصل ہوتا ہے نا وہ گھر میں حاصل ہو گیا جب اس دنیا میں کفر کا غلبہ ہو نا اس وقت سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی عبادت بزرگا ندیر فرماتے ہیں اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے سبحان اللہ کفر اور باطل کا اگر دور دورہ ہو غلبہ ہونا تو اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے باطل سے باطل کی مخالفت ہوتی ہے باطل طاقتوں کے ساتھ چکرانا ہوتا ہے جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے پھر چلے ہوتے ہیں <متحدث> <رو با> <متحدث> صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو جو مقام ملا بعد والوں کو نہیں ملتا سکتا سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے صاحب کرام نے نہ مدرسے قائم کیے تھے نہ انہوں نے چلے کیے لیکن ہما وقت جو دین کی فکر اور درد میں متروف رہتے تھے اور ہما وقت جہاد کی فکر رکھتے تھے اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اپنے ساتھ لگا اور سب سے بڑی بات جو تھی نا سب سے بڑی بات وہ جو اس سے بھی مقدم ہے وہ تو رسول اکرم کی نگاہ نگاہ مبارک ہے نا لات نا بکولنا راہنا مت کو محبوب ہم پر نظر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچا سمجھ <تصفح> <تصفح> <تصفح> آئی کہ نہیں اقبال فرماتے ہیں ارے بھائی وہ کیسا فخر ہے وہ کیسی عجیب درویشی ہے جس درویشی سے حاصل اسلامی سلطنت نہ ہو عدل کا عدل کا نظام نصیب نہ ہو پر نہیں فخر اصل وہ ہے جو کہتے ہیں جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں اصل فقر وہ ہے اصل درویشی وہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو نظام مستفیٰ ہو ہاں جس کی یہ برکت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں چوروں کتب ہو گئے ہمارے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے لگے یا چور تھے پھر کتب ہوئے نا اسلام کا نظام جب آئے تو چور ہوتا ہی نہیں ہے کیسے عجیب کیسے لطیف بات مرد حکیم نے کیسے عجیب بات کہی کہ یار چور تو تھا نا بعد میں کتب بنانا اسلام کا نظام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہو تو پھر چور ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں ف فخر میرو میر. فرماتے ہیں بے وقوف اس کو فخر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو نہیں فخر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو فخر ہے شاہوں کا شاہ یہ دولت فخر جس کو عطا ہو جاتی ہے اور سنو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تھا یہ منگتے فقیر آج کل یہ اوتری کے شبد پگڑی والے وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا اس عید کے موقع پر شبد پگڑی والی جو تھے نا سبز پگڑی والے انہوں نے جب مسجد میں اپنے جناب وہ جماعت کے بندے بھیج دیے اور عید کے بعد وہ سامنے جھولی لے کر کھڑے ہو گئے جس دوست نے مجھے یہ بات کہی نا اس نے کہا جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے پھر کہنے لگا میرے دل میں آیا یار استاد چشتی کے درویش ہوتے نا تو بھوکے مر جاتے ایسا کام نہ کرتے میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں صحیح بات ڈالی ہے یہ تو پرانے مجید میں ہے فرمایا سکات خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں وہ درویش ہیں استروفی سبیر اللہ جو کام تو سارے کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے راستے میں روک رکھا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو پھر دنیا کو ہدایت کا کام کون کرے گا روح مجھول کا سیگا ہے. یہ نہیں ہے گیا. میرے بندے نو یہ دسنا ہے اللہ کے راستے میں روک کر رکھے ہوئے ہیں. نہیں ج میںل مانگتے نہیں کلانا تو یہ کیسے درویش ہیں جو مسجد کے دروازے پر جلی چوک درویش لا یا سلون سلام یا اور مایا جو ان کے حالات کو نہیں جانتا ان سے واقف نہیں ہے بے خبر آدمی ہے انجان ہے ان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کتنے مالدار لوگ ہیں بھائی تو پروائی کو نہیں ہے کسی کی اور میرے حضرت صاحب جو ہیں ان کے درویشوں کی یہی شان ہے سمجھ اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو ادرت کا درویش ہی نہیں آپ کے سامنے ہے یار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا ہر طرح کا وقت ہم پر آیا ہے ہر طرح کا وقت دیکھا ہے یا جی بوٹا صاحب تشریف فرمائے یہ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے اشتخر کے ساتھ وقت گزارا ہے ہم نے نہیں گزارا لیکن یہ سب حضرت کی برکت ہے میرے حضرت ہمیں ہمیشہ افطنا اور بے پرواہی کا سبق سمجھ آ رہی ایک مرتبہ میں نے آج کی ایک دوست کہتا ہے کہ جگہ لے لو آپ فرماتے ہیں تم لے لو مجھے اللہ رسول کافی ہے تمہیں دل کی بات کہتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کے یہ لفظ مجھے مل جاتے اور ساری دنیا مجھ سے لے لیتے आ, इन, इन, इन لفظوں میں جو کچھ ہے نا ہے ہر شیلا ہی کہاں اٹھا ہوگا کیا مرد فقیر اتنا تیرا مجھ پر اتنا اعتماد ہے مجھے اللہ رسول کرتی جیسا صدیق اکبر نے کہا لے کا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے اب قید الحم اللہ اپنے گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ میں نے اللہ رسول کو چھوڑا پنجابی پنجابیت جمع اللہ نبی وارس اللہ نبی وارث یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا وہ بھی تو اس کو شرک سمجھتا ہے لیکن کیونکہ اس کی تباہ ویشر مشرق اس کی تباہ مشرکانہ ہے خیر اس فخر کی بات کر رہا ہوں بھائی دنیا بھی ہے حضرت صاحب کو نہیں پہچانتی یار کیا ایمان حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے قسمیہ کہتا ہوں پتہ نہیں کتنا دنیا ان کے پاؤں میں آ آگے بات سنیے بھائی آگے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود کیا ہے اور فخر کا مقصود کیا ہے ذرا سمجھنا بھائی کہ علم کا مقصد کیا ہے اور فاکر کا مقصد کیا ہے اب مقصد اور غرض غائق کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں علم کا مکسود پاک و خرد علم کا مکسود ہے پاکیے و خرد اور فقر کا سود ہےگاہ سن علم کا مقصد ہے عقل کو پاک کرنا ذرا سمجھنا یار آپ پتہ چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے فرمایا علم کا مقصود کیا ہے بولو عقل کو پاک کرنا فرمایا فقر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا دل اور نگاہ کو کہ دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ دیکھا اس کا مطلب یہ پہلے پہلے مصرے کا مطلب یہ نکلا کہ جب کہ جب علم کا مقصد عقل کو پاک کرنا ہے تو وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلیت کرتے اس کے بیان کے مطابق وہ علم ہی نہیں جو عقل کو ہے ہے سمجھ نہیں آئی یہاں تک تو زبان سے کہہ بھی دیا لا علا تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو خوش کچھ دل اور نگاہ مسلمان سمجھنا یہ فقر والے کرتے ہیں عقل علم والا کیا علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے یعنی سوچا پلیز کٹ دے یعنی عقل علم دا کم ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا فکر صحیح ہوگی بات سمجھ نہیں آئی جب فکر صحیح ہوگی تو عقل پاک ہوتا چلا جائے گا عقل کو پاک کرنا اس کا مقصود ہو گیا علم کا لیکن فرماتے ہیں جو فقر ہوتا ہے فقیر درویش لوگوں کی سنگت صحبت میں جب جب تک نہ بیٹھو نا میں قسمیہ کہتا ہوں دل پاک نہیں ہوتا دل کے تمام صفات زمیمہ فکارا لوگ اپنی نگاہ اور تربیت سے بات کرتے ہیں نکالتے ہیں ان صفات، بری صفات کو نکال دیتے ہیں اور اچھی صفات دل میں ہیں آہ! اور یہ پکی بات ہے کہ فکرا لوگ جو ہوتے ہیں نا ایمان سے ان کا لوگوں کے دلوں پر پورا قبضہ اور گرفت ہوتی ہے لیکن فضل اللہ تا یہ کیونکہ فضل الہی جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی کے دل کے تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہیں جس طرح چاہے تبدیل کر دے جس طرح چاہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے نا لیکن ہر کسی کے کرتا نہیں ہے جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کے کسی طرح پھکرا کے قبضے میں دل ہوتے ہیں مگر جن کا مقدر ہوتا ہے انہی کا بدلتے ہیں بالکل میرے یوں سمجھو کہ یہ تجربے کی بات یہ پڑی پڑھائی نے یہ تجربے کی ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح کھیلتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آئی اگر یار اب دیکھو یار کیسے عجیب بات ہے کہ لانتی قوم ہماری اتنا عجیب ایسی بن گئی ہے کہ علم اس کو کہہ دیا جو عقل کو پلیت کرتا تیل کو بھی پلیت کرتا ہے عقل کو بھی <تصفح> بات کیا یہ کاضی کی جماعت والے نا کازی کی جماعت والے یہ ہے نا پنجاب یونیورسٹی جانتے ہو نا پنجاب یونیورسٹی اسکول بہت اچھے پیشاب یونیورسٹی درویش بھاٹا کہ پیشاب یونیورسٹی ہمارے درویش نام رکھنے کے بعد کل پیر صاحبی کے متعلق اچھا خیر پنجاب یونیورسٹی کے چاؤ وہ جانا کیمپس جو ہے نا کیمپس کے وہ نرو والا جو چوک وہاں پر لکھا ہوا تھا جماعت غیر اسلامی کی طرف سے کازی والی جماعت کی طرف سے دلے ماشاد یار پہلا پتن کیا لکھا تھا چشمے ماں روشن دلے ماشاد اس کا معنی ہوتا ہے ہماری آنکھ روشن ہے دل ہمارا خوش حضرت صاحب وہاں سے گزرے اللہ اکبر آپ نے فرمایا یار یہ کنجر اور منافق اور پلیت اور کافر لوگوں کی صفت ہوتی ہے آنکھ روشن کی مطلب کدی نہ کسی نہ کسی کوڑی نے پہنتی رہتی ہے دلے ماشاد کڑی پھسی دل خوش آپ فرماتے ہیں لائنوں مومن کی یہ شان نہیں ہوتی مومن کا دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ اس کی پورنم ہوتی ہے میاں صا کیا نہیں فرمایا فکرا کی لکھتی کنجر کا چشم ماں روشن دلے ماں میرے حضرت نے فرمایا چشم ماں پرنم و دلے ما پر غم. آمد. آمد. آمد. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بیان کی گئی ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے ہیں. آمد. لیکن آمد. اتنا ہوتا تھا دل غم آمد. میں مبتلا رہتا تھا دین کا غم آمد. اللہ آمد. کا غم پتہ نہیں کیا آمد. اور پھر لوگوں سے جب ملتے تو پھر آپ غم محسوس نہ ہونے دیتے <سلام> لوگوں کی ملاقات کے وقت اگلے کے ساتھ خوشرو ہو کر پیش آتے تاکہ اگلے کی پریشانی دور کر دوں میں نے حضرت صاحب کو اسی حال میں دیکھا <سلام> پتا نہیں کتنے مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ہیں اس مرد پر بس وہی اٹھا رہے ہیں لیکن جب بھی ملتے ہمارے کی دو پریشانیاں دور کر دیتے ایسی باتیں شروع مجھے جب بھی پریشان دیکھا ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں فوراً وہ ذہن ہی بدل جاتا ہے پریشانی یہ فقیر کی نشانی ہے مرد کامل ہاں دل درد دل دردج مبتلا رہتا ہے فقیر دل خوشی اچھا بزرگ فرماندل اللہ تعالیٰ تو کٹ جاتا ہے اس وا اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے جب اس کو خوشی کوئی دنیا کی آنے لگتی ہے ادھر خوشی تو اللہ تعالیٰ فوراً ساتھ کو غم دے دیتا ہے تاکہ دل پھر اپنے صحیح راستے پر چل پڑے میاں ہیں درد لوڑ نہیں ਨਹੀਂ ਲੋੜ سمجھ نہیں آئی کیسے شیتانی جملے ہیں ان کی ہر ہر بکواس اسلام اور <سلام> قرآن سے ٹکراتی ہے لیکن فدو قوم کو پتہ نہیں چلتا فدو جو ہوا سیا آندے خود ڈول بجائے कौम जो फुदू बन गई अंग्रेजू मां आया, रोशनी रोशनी आ, कूड़ी लबन दी, कुछ <laughs> कि रोशनी चाक ठक उजना समझ आईए अलहमदुल्ला ایک ہی علم ہے جو عقل کو پاک کرتا ہے اس کا نام علم شریعت مصطفیٰ واہ! علم دین ہے اسی وجہ سے آئے شرک میاں کا میا شر بانی فرمایا کرتے تھے علم, علم علم دین ہے اور کوئی علم نہیں اقبال بھی یہی کہتے ہیں علم کا مقصود ہے ح لوگ باقی سمجھ نہیں آ رہی اور ان لائنوں کا عقل ایسا پلیت ہوتا ہے لائنوں کا اسکولوں کا ہر وقت پلیت سوچتے ہیں کیسے لوٹیں کیسے ماریں کیسے فراڈ چکر بازیاں بغیرتیاں زنا، بدکاری یا شیلانتوں کو چوبیس گھنٹے ایک ہی خیال رہتا ہے یا کھانے کا یا پانے کا یا ہگنے کا یا بدکاری کرنے کا یا لوٹنے مارنے کا کوئی ہے اور خیال ایمان سے بتا ہے اس کو کہتے ہیں باقی لاکھاناتا جو سمجھتے ہیں یہ شعور ہے اتنا بے شعوری کہاں سے آئے گی اگر یہ شعور ہے تو پھر بے شعوری کس کا نام ہوگا سمجھ نہیں آئی آگے سنو گئی ہاں یہ, یہ شعر آپ حضرت صاحب سے سندا, سنا کرتے تھے سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ لذیذ سنتے رہو گے علم فقیر علم فکی ہو حکیم فقری مسیح ہو کلیم علم فکی ہو حکیم فقر مسیح ہو کلیم علم ہے چو یارا اور فقر ہے دانا میاں علم اور فقر میں یہ فرق ہے کہ علم فقی بنتا ہے علم صاحب علم فقی کا لاتا ہے حکیم کہلاتا ہے لیکن جو صاحب فقر ہے نا وہ مسیح و کلیم ہوتا ہے ہے فرمایا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہے اور فقر وہ راستے کو جانتا کہ کون سا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے عارف جو فقیر عارف ہوتا ہے معرفت حق جو آ تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے بھائی اللہ! اور آگے فرماتے ہیں فخر مقام میں نظر علم مقام میں خبر فخر میں مستی سواب علم میں مستی گنا <متصف> فخر مقام میں نظر کیا مطلب فخر صاحب نظر ہے علم والا صاحب خبر ہے وہ صرف حق کی خبر رکھتا ہے یہ حق کو دیکھتا ہے یعنی وہ صرف جانتا ہے اس کے متعلق لیکن یہ صاحب نظر ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے فخر میں مستی سواب ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہنا اس میں سواب ہی ہوگا لیکن علم میں مستی ادھر مستی ادھر کو ہوش میں رہنا ہے ش میں رہے گا تو کچھ عقل میں آئے گا لیکن فقیر کیا کرتا ہے فقیر کو ایک مستی ملتی ہے وہ اپنے مولا کی یاد میں ہمیشہ مست رہتا ہے فرق بیان ہو رہا ہے نا علم و فقر کا علم کا موجود فخر کا موجود اور علم کا موجود اور فخر کا موجود اور اشحد ولہ علا اشحد ولہ علا صاحب علم بھی پڑھتا ہے صاحب فقر بھی پڑھتا ہے لیکن فرمایا دونوں کے کلم میں یہ فرق ہے وہ کہتا ہے صرف عبادت کے لائق کوئی نہیں علم والا اور فقیر کہتا ہے حقیقت میں دیکھو تو موجود ہی کوئی نہیں ایک ہی موجود ہے باقی ایک ہی ہے اس نے کون سے سب کچھ قائم کر رکھا ہے کون جب جب تک چاہتا ہے کسی کو رکھتا ہے جب چاہتا ہے لے جانا تو ختم کر دیتا معلوم ہوا اصل تو وہی ہے جس نے نے کر رہا تو موجود حقیقت میں وہی ہے جو کچھ ہے باقی یہ سب مجاز ہے سمجھ بات کیا ہے اور آگے سبحان, اللہ، سبحان اللہ چڑھتی ہے جب فکر کی چڑھتی ہے جب فکر کی شان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ <سلام> اللہ خودی بتا اقبال نے خودی کس کو کہا ہے غیرت ایمان اور آزادی غیر <سلام> اللہ کے ہر قانون اور حکمرانی سے آزادی صرف اللہ کے فقیر وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ کا معقوم مط جب یہ چیز یہ فخر سان پر فخر یعنی وہ ایمان غیرت اور آزادی حریت جب یہ فخر کسان پر چڑھ جاتے ہیں فخر کی Allah. کی, Allah. کی مطلب ساتھ ان کے فخر شامل ہو جائے فکر مطلب کیا جب اللہ کا فقیر ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایک سپاہی کی ررب کرتی ہے کار سپاہی اقبال فرماتے ہیں ایک ایک فقیر کی چوٹ ایک فقیر کی چوٹ پوری فوج کا کام دیتی ہے پوری میں فرماتے ہیں دل اگر اس خاک میں زندہ زند بیدار ہو آلا دل, آلا 나, دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو تیری نگاہ توڑ دے آئینہ نا ہے میرو ماہ اگر دل ترے زندہ ہو جائے نا سورج اور چاند کو توڑ سکتا ہے تیری ایک نگاہ نو توڑ دے گی پہنا تو لگے گی یہ ہے علم اور فخر کا فرق جو علامہ اقبال نے بیان کیا آپ کا ذوق تبالا کرنے کے لیے اللہ know that I